ریان بن ولید املی کی اس کا نام ہے ریان بن ولید املی کی میں سے تھا یہ اس فراؤن کا دادا تھا جو موس علیہ السلام کے دور میں بھی فراؤن تھا نہیں تو موسا علیہ السلام بعد میں ہے نا اس فراؤن کا دادا تھا ریان بن ولید املی کی ماتافی حیات یوسف بعد علیمان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 سات بڑی موٹی تازی گائے اور اس کے پیچھے سات گائے نکلی ہیں دبلی کمزور تو جو کمزور گائے تھی وہ موٹی کو کھا گئیں کمزور گائے جو بعد میں نکلی وہ موٹی کو کھا دوسرے کھانا شروع کر دیکھا کہ سات ہیں خوشے خوشے جانتے آپ بالے ان کو کہتے ہیں سن سکتے آدھوں ہاں ایسے غلے کے خوشی ہیں ساتھ وہ سبز ہیں اور ان کے اوپر سات خوشی چڑھ گئے خوشک اوپر جو چڑھ گئے ان کو بھی خوش کر دیا جو سبز تھے ان کو کیا کر دیا خوش کر دیا صبح کو اٹھا اپنے درباریوں کو بلایا ابھی تعبیر دو اس کی کہنے لگے نہیں دیا گاس و بادشاہ سلام جب پریشان خواب ہیں لئے تعبیر ہیں بھی نہیں اور اس کے علاوہ ہم امور سلطنت کے ماہر ہیں ہم خواب کی تعبیر کے ماہر ہی نہیں ہیں یہ باتیں ہو رہی تھی اور وہ ساتھی کھڑا ہوا تھا اور وہ شراب پلانے والا پانی ہو ہو, ہو ہو مجھے تو بات ہی بھول گئی میرا یار ہے جیل کے اندر رہتا ہے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 ओ, ناراض لوگ سمجھ رہے ہو آ, ناراض ہو نہ نا, ہاتھ کڑے کیے ہوئے ہیں ناراض ہوں اچھا جی ناراض رہ جاؤ اچھا جی وکال ملک خدا بندی اور کہا بادشاہ بے شک میں دیکھتا ہوں سات گائیں موٹی سیمان جمع سمی نہ کھا رہی ہیں ان کو ساتھ دبلی اور دیکھ رہا ہوں سات خوش سبز اور دوسرے کہ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 اور کہا اس شخص نے جس نے نجات پائی تھی ان دو میں سے اور اور خباز میں سے ساکی ودا کرا اور یاد کیا بعد ایک مدت کے یا امت کا من کا لکھنا ہے ہاں مدت کے بعد یاد کیا یوسف کو کہ میں خبر دیتا ہوں تم کو ساتھ تعبیر اس کے پر بھیجو مجھ کو یوسفی اب درمیان میں عبارت مقدر ہے جس کو ہم ان دماغ کہتے ہیں یہ باتیں تو بادشاہ کے سامنے ہو رہی ہیں کہ بھیجو مجھ کو اس کے بعد کون سی بارت مقدہ ہے پار سالو ہو کیا آ, انہوں نے بھیج دیا اس کو جیل کے اندر آیا اور یوسف کے ساتھ بات کی یوسف ایوہ صدیق آرتمیدہ مقدر ہے اے یوسف اے سچا تعبیر جو ہم کو بیچ ساتھ گئے موٹی کے کھا رہی ہیں اس کو ساتھ دبلی اور ساتھ خوش ہیں سب دوسرے خوش تاکہ میں اللہ تلب تاکہ میں لوٹ جاؤں لوگوں کی طرف تاکہ وہ بھی جانے اس خواب کی تعبیر کو جانے تیری فضیلا کی جانے دو چیزوں کو جانے تعبیرہ و فضلہ کا اب حضرت نے کیا کیا ذرا غور کرنا تین چیزیں بتائیں تدبیر بھی بتائی تعبیر بھی بتائی تبشیر بھی بتائی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 بالکل اناج ہوگا غلے ہوں گے خوشحالی ہوگی می برسیں گے سات سال ہوں گے خوشحالی تھے اس کے بعد سات سال کس کے ہوں گے کہا کے لیکن تم نے یوں کرنا ہے جب سات سال ہونا خوشحالی تھے اور جو ہی غلہ آئے اس غلے کو آپ نے محفوظ رکھنا ہے جتنا ضرورت پڑے نا کھانے کی اتنا غلہ لے لینا باقی غلہ کیا کرنا محفوظ کرنا اور محفوظ بھی خوشوں کے اندر کرنا کیونکہ ایسے دانے ہوں نا صاف دانے ان کو گن لگ جاتا ہے صاف خوشے ہوں وہ سٹے سمایت سندھیا جہاں آ جائیں سا ہاں بالکل یعنی خوش ہوں سمایت وہ چاہے دس سال رکھ کے رہے نا خوشوں کے ساتھ وہ گھونے نہیں لگتا سندے تو ہوں سمائے تم نے غلے کو محفوظ رکھنا ہے بدرے ضرورت استعمال کرنا ہے بیچنا سیچنا نہیں ہے اس کے بعد جب سات سال آئیں گے نا کہاتے وہ غلہ رکھا ہوا تمہیں کیا کر دے گا کام دے گا سمجھے تو آپ نے کیا بتا دی تعبیر بتا دی ساتھ ساتھ کیا تدبیر بھی بتا دی تبشیر آ گیا گی دیکھو جی دیا نئے تعبیر ما تدبیر کالا تزرا بیان تعبیر ماتدبیر فرمایا کھیتی باڑی کرو گے سات سال متواتر متواتر بھی ہے اور بتری کی ہے بتری کی عادت سات سال متواتر یا بتری کی عادت پر جو فصل کاٹو تم چھوڑ دو اس کے کوششوں کے انداز سنبل کا ہاں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 یہ کیا تھا میرے عزیز تعبیر ما تدبیر آگے تبشیر ہے سما یاتی ممباد یہ تبشیر ہے لیکن اس تبشیر کا تعلق خواب کے ساتھ نہیں ہے یہ تبشیر ہے خواب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے آپ نے وحی کے ذریعے خوشخبری دے دی تبشیر بلواہی پھر آئے گا بعد ان کے ایک اور سال کہ اس کے اندر می برسائے جائیں گے لو بارشیں ہوں گی یا سر اور اس کے اندر انگوروں کو نہ گے یاسر ان انگور نچوڑیں گے شرابیں بنائیں گے اب میرے محترم یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی و کال آگے بھی اندماج ہے عبارت مقدر ہے کہ یہ خواب کی تعبیر لے کے جیل سے باہر آیا نا ساتھی آ کے بادشاہ کو تعبیر سنے بادشاہ تو خوش ہو گیا یہ ساری عبارت مقدر ہے بادشاہ کو جاؤ جو جاؤ لے آؤ اس کو یہ تو بڑا ماہر آدمی ہے تعبیر کے ساتھ تدبیر بھی بتا دیے اس نے اس کو میرے پاس لے آؤ میں اس کو عہدہ دیتا ہوں تو وزارت کا یہ کہ کتنا حال ہے جی نامحال حال نامحال کہا بادشاہ نے لے آ اس کو میرے پاس جب آ گیا اس کے پاس کاسد یوسف علیہ السلام کے پاس کالر جیلا ربک استحکامات یوسف یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں جاتا میں نہ نہیں جاتا بادشاہ کے پاس جاؤ اور بادشاہ کو کہو کہ اور تو کو بلائے کس کو بلائے اور جن عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے تو ان کے سامنے زلی خان نے کرار کیا تھا ہے؟ نہیں کہ غلطی میری ہے ان کو بلاؤ ان سے تحقیق کرے بادشاہ جب تک میری بارات پاک دامنی مکمل وعدے نہ ہو جائے میں جیل سے باہر نہیں نکلوں گا کہ اس آتا ہے یا نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اگر ابھی میں چلا جاؤں اور عہدہ لے لوں اہدہ ہی بڑھا دے گا بادشاہ مجھ کو وزارت کا تو لوگوں نے پہلے بدنامی لگی میرے اوپر یا نہیں شہر میں پھرایا تو لوگ کیا کہیں گے وہ دیکھو اے, اے کل کو یہ اور تم کو چھیڑتا تھا اب کیا بن گیا ہے وزیر بن گیا اور تم کو چھیڑنے والا نیک بن گیا ہے وزیر بن گیا ہے لوگ کہانے لگائیں گے یا نہیں یہ صرف مکمل پاک دامنی آ جائے تب پورا کام ہوگا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 لرج استقامت نے ہے نا کہا یوسف نے لوٹ جا طرف سرکاری سرکار اپنی کے آگے درخواست کرنا پس آل ہو پس سوال کر اس سے کہ کیا حال تھا اور کا یہ معنی ٹھیک ہے وہ غلط ہے معنی بادشاہ سے پوچھ کے کیا حال تھا اور کا بادشاہ کو حال پتہ تھا کیا اور بادشاہ کو اس حال کا پتہ تھا آ کے پوچھ کیا حال تھا اور توں گا لہٰذا یہاں بھی بارات مقدر کرو ذرا غور کرو فسٹ سال ہو ائیا سال ماں بالو نسواں فسٹ ہو کے بعد یہ مقدر کرو ائس الا ماں بالو نسواں اب مانا یوں کرو فسٹ کر بادشاہ سے یہ کہ تحقیق کرے کیا حال تھا ان عورتوں کا مانا ٹھیک ہے درخواست کر بادشاہ سے یہ کہ تحقیق کرے کیا حال تھا ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ ڈالے اپنے ہاتھ زری خاں کا نام لیا دیکھو نہیں لیا کیونکہ مالک کی زری خا نے جو بے وفائی کی کی لیکن حضرت پھر بھی اس کے دل کو نہیں دکھا رہے اس کا نام نہیں لیا بے شک رب میرا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 وہ آئی تھی تو کس کو تانا دینے کے لیے غلیفہ کو لے کر یوسف کا حسن نے جمال دیکھا نا تو ہر عورت آنکھ مارتی تھی کہ میرے ساتھ عشق ہے <تصفيق> ایسی بدمش کرتی تھی دیکھو راوت جب کے لایا تھا یوسف کل نہ برات یوسف کو کہنے لگی ہاشا علی اللہ سبحان اللہ نہ جانا ہم نے اس کے پر کسی برائی کو زلی خان کو بھی بادشاہ نے بلا لیا ان عورتوں کے کہنے پہ ان عورتوں نے کہا زلی خا کو بھی بلاؤ تو وہ بھی آ گئی تو کہا عورت عزیز میں الساس اب واضح ہو گیا حق اب نہیں چونک سکتا انا راوت میں نے ہی اس کو بہلایا پھسلایا تھا اس کی ذات سے اور وہ تو ہے سچوں میں سے کون حضرت یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے ہوا ہے مدعی کا فیصلہ اچھا میرے حق میں ضلیخان کیا, دا کیا خود پاک دامن ماہ ذلیخان نے کا. کیا خود پاک دامن ماہ ظالیا لاما اب ظال کل یا لامہ سے لے کے انبی غفور اور رحیم تک بعض حضرات اس کو یوسف علیہ السلام کا مقولہ قرار دیتے ہیں لیکن میں اس کو زلی خان کا مقبولہ مرا کرار دیتا ہوں سمجھے نہیں کیونکہ پہلے بھی بات کس کی تلی آ رہی ہے زئی خان کی بات نہیں تلی آ رہی ہے. تو آگے بھی ضریع خاں کی بات ہونی چاہیے زلی خان نے کہا کہ دیکھو میں نے اقرار کر لیا اور اتنا اقرار کیا جتنی بات تھی یہ کیوں اقرار کیا ایک تو یوسف بھی جان لے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 لیکن بہت سی تفسیروں میں آپ دیکھو معرف و قرآن میں خود دیکھو بیان القرآن میں دیکھو اور تفسیروں میں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ذلی خان سے کیا ہو گیا نکاح ہو گیا اور اولاد بھی ہوئی تھی جب نکاح ہو گیا تو نبی کی بیوی بی بی کو گالیاں دینی جائز ہیں بالو گالی دے تھی کہ نہیں میرا اپنا توقف ہے میں خاموش اس بارے کے اندر سمجھ نہیں تھا ظال زلی خاں کہہ رہی ہے کہ یہ میں نے اقرار کیوں کیا تاکہ جان لے کون یوسو بھی جان لے کہ میں نے نی خیانت کی اس کی رائے پاک دامنی بیان کی ہے اور دوسرا کون جان لے عزیز مصر بھی جان لے کہ میں نے خیانت نہیں کی جناب وغیرہ اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا دعو خائنین کو اور آگے ہے وہ ما بر و نافسی وہ تو خیر آسان ہے غفور اور رحیم کا یہ کس کا مقولہ میں بنا رہا ہوں کا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 اس لیے کہ عزیز مصر کو پتہ چل جائے کہ میں قائم نہیں ہوں آگے بھانتا. یہ اتمام اس کہتا کہ جان لے عزیز مصر کہ میں نے اس کی قیادت نہیں کی ہے طور پہ اور اللہ تعالیٰ نہیں چلنے دیتا تو ان کا ویسے نہیں بھئی کرتا میں نفس اپنے کو بزار بے شک نفس امارہ بسو ہے بھائی نبیوں کا نفس امارہ بسو ہے نہیں ہے نا تو اس کا معنی یہاں یوں کرو گے کہ بات کیا بزات نفس سمارا بھی ہے لیکن اللہ مارا مربی جس پہ میرا رب رحم کرے اس کا نفس نبسمارا رہ جاتا ہے کیا مطمئن بن جاتا ہے تو نبیوں کا مطمئن ہے تو میں جو مقبولی بنار ہوں نا ذریقہ کا اس لحاظ اس تعویر کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ عام لوگوں کا نفس کیا ہوتا ہے مارا گلی کا کہہ رہی ہے میرا نفس نب سمارا ہوا ہے مگر جس پہ رحم کرے رب میرا یوسف پہ رحم کر دیا ربی رحیم وقال اعلان سر فرازی یوسف اعلان سر فرازی یوسف اب بادشاہ نے کہا لے آؤ اس کو میرے پاس اس کو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 اعظم کو بن جا سمجھے جی کیا تو حضرت وزیر اعظم بنے جب ان کے کار نامے دیکھے بادشاہ نے بادشاہ نے کہا بس میں ایمان بھی ہوں تیرے اوپر ابھی کہا ہے نا اور میں دس بسار ہوتا ہوں اللہ اعلیٰ کرتا ہوں سارا کچھ تیرے اختیار میں ہے اب صرف وزیر اعظم نہ تھے سارے تار شاہی ان کے پاس آ گئے دیکھو جی کہاں پہنچ گئے جی کارل ملک بادشاہ نے لیا اس کو میرے پاس خالص کرتا ہوں اس کو واسطے ذات اپنی کے عزیز کے نہیں پر جب بات کی اس کے ساتھ اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام ساتھ باتیں کہ یوسف علیہ السلام ہر زبان جانتے تھے تمام زبانوں میں باتیں کی پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو آ رہا ہے رہا ہے کیسے مسئلہ ہوگا حضرت نے فرمایا میں اس پہ کنٹرول کروں گا یہ خدمت میرے سفر ہونی چاہیے تو آپ آپ کو خدمت خل کے لیے آدمی پیش کر سکتا ہے نہیں پیش کر سکتا پیش کر سکتا ہے جہاں شریعت کے خلاف کوئی کام نہ ہو وہاں شریعت کے خلاف کیا کام کرنا تھا اناج تقسیم کرنے تھے غریبوں کی خدمت کرنی تھی جب پھر بادشاہ نے سارے اختیارات آپ کو دے دیے تو آپ نے قانونی کس کا چلا دیا حتال تھا شریعت کا قانون چلا دیا تھوڑے قانون رکھے ہوں گے ان کے دیکھو نہیں فلم مجھے باتیں کی فرم بے شک تو آج کے دن ہمارے نزدیک معذبر ہے, ہے کالا حضرت نے آپ کو خدمت خل کے لیے سبرد کر لیا تفویض نفس لخدمت خل فرمایا مقرر کرو مجھ کو پر خزان زمین کے اس لیے کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں اور ماہر بھی جاننے والا وہ قزال کا اور اسی طرح با اختیار بنا دیا ہم نے یوسف کو زمین مصر کے اندر تو ببو دورے کرتا تھا یا تو ببو منا دورے کرتا تھا اسے جہاں چاہتا نصیب و بر سنت اللہ پہنچاتے ہم اپنی راہ مجس کو چاہتے ہیں اور نہیں جائے کرتے ہم سواب میں پکاروں گا اور اب تو سواب آخ تک کا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں اور تقوا اختیار کرتے ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام وزیر اعظم بن گئے دورے کرتے تھے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 دسواں ہال اور برادران یوسف کی پہلی ملاقات آج جی یوسف وزیر اعظم بن گئے وہ جی. کے اندر انہوں نے کیا جمع کیے ہوشوں کے اندر دانے جمع کیے اور کہت سے پہلے تو خوشحالی ہی نا انہوں نے غلہ جمع کیا اس کے بعد سات سال کہات گیا ہے دور دراز تک پھیلا مصر کے اندر باہر بھی مشہور ہو گیا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 وہاں کا بادشاہ مہربان ہے غلہ سستا دیتا ہے ہمارے ہاں بھی کہا تھا کہ غلّہ لاؤ اب یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں وہ میرا بیٹا ہے <laughs> <laughs> تو دس نوجوان بھیج دیے کتنی جی وہ گیارہواں تو تھا نا حضرت بنیامین اور بارہویں کون تھے حضرت یوسف بن یامین کو اپنے پاس رکھ لیا اور دس نوجوانوں کو بھیجا کہ اونٹ لے جاؤ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 اور کنویں میں گئے اب تو یوسف علیہ السلط علام چالیس سال سے بھی اوپر ہو گئے داڑھی آگی یوسف علیہ السلام کی بڑے ہو گئے درمیانہ ہے نا عمر ہوتی ہے چالیس سال کے باو کیسے پہچان سکتے تھے یوسف علیہ السلام السلام نے ان کو بلایا سامنے آ گئے باقیوں کے متعلق تو تھے اپنا ان کے لوکر تقسیم کر دیتے نا ان کو بلایا ان دس آدمی تھے بھائی تم کہاں سے آئے ہو اجنبی لوگوں کہنے لگے ہم کنان سے آئے ہیں معلوم ہوتا ہے تم جاسوس ہو کیا ہو پوری حقیقت بتاؤ تم آؤ کون کہنے کہاسوس نہیں جی ہم جاسوس نہیں کنان سے آئے ہیں ہم تو ایک نبی کی اولاد ہیں کون نبی ہیں جن کی اولاد ہو یاقوب کی اولاد ہے کیا ہی ایک عجیب انداز ہوگا یاقوب کی اولاد ہیں اب بھی مانگنے آئے ہیں جی اناج دینے آئے ہیں جی اچھا وہ یاقوب کس کا بیٹا ہے وہ شاہ کا بیٹا ہے وہ کس کا بیٹا ہے ابراہیم سے بیٹا ہے خاندان نبوت سے ہیں اچھا تو کیا تم دس ہو کہ دس بھائی ہو اور کوئی بھائی نہیں تمہارا ہاں جی ہمارا ایک بھائی تو ہے ابا جان نے اس کو رکھ لیا ہے اپنی محبت کے لیے اور اور ہمارا ایک بھائی تھا اس کو بھیڑیے کھا گئے <laughs> اچھا بھیڑی کھا گئے بیٹھے ہوئے ہیں عجیب انداز ہوگا بادشاہ اچھا اچھا بھائی تم شاہی مہمان ہو میرے ایک رات رہے شاہی مہمان کھانے شانے خوب محلات مل گئے تو خوش ہو گئے بادشاہ ہمارے ساتھ مروت کر رہے ہیں کل کو پھر وہ دس اونٹ کا بار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 وہ کہنے لگے اچھا بات اچھا سلامت ہم کوئی کریں گے کوئی ہلا ہلا کریں گے اس کو لانے کے لیے کہنا ضرور ہیلا کر کے دیکھ یہ <تصفح> دسواں حال ہے برادران یوسف کی پہلی ملاقات اور آ گئے برادرا یوسف پر داخل ہوئے اس کو پر پہچان لیا ان کو اور وہ اس کو اجنبی سمجھنے والے تھے اسلام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 لمر ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام